اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير کیا انہوں نے اپنے اوپر اڑتی ہوئی چڑیوں کو پر پھیلائے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے انہیں رہمان کے سوا کوئی نہیں تھامے ہوئے ہوتا ہے بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے جو مشرقین اللہ کی صفت رحمان کا انکار کرتے تھے انہیں کی تردید کی گئی ہے کہ یہ چڑیاں جو ان کے سروں پر فضا میں اپنے پروں کو پھیلائے اڑتی رہتی ہیں اور کبھی انہیں سمیٹ بھی لیتی ہیں دونوں ہی حالتوں میں انہیں فضا میں کون روکے رکھتا ہے یقیناً وہ رحمان کی ذات ہے جو ہر چیز کو ڈھانکے ہوئی ہے حتیٰ کہ وہ چڑیاں جو فضا میں تیرتی رہتی ہیں انہیں بھی گرنے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اس کی رحمت ہی بچائے رکھتی ہے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز اس کی نظر میں ہے اور ہر ایک کو اس کے مناسب حال اس کی ضرورت اور اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق اپنی رحمت کا حصہ عطا کرتا ہے